بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمۃ الحمد اللہ محمد علیہ محمد تمام واٹس ایپ گروپ میں موجود برادران اور سمین سب کو کچھ واقع اسلام رض کرتے ہیں فضائل سلسلہ دراز کتاب سب عیمسی فضائل العمین المنین حسم امیر بیس حضر الحمدان رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب فضائل علیہ السلام میں تحریک فرمایا تھا اس میں سے اچھا چالیس درسوں میں اس کتاب میں موجود ستر حدیث آدھ مبارک آزاد کے مبارک کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل ہو گیا اور آب آزرات نے بھی یقین سنے ہوں گے اور جنہوں نے سنا ہے وہ بھی خوش نصیب ہے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو شاست و اہویت کے فضائل کو سنتے ہیں ان کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ ان کے کان کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ بانس دیتے ہیں جو زبان سے بولتے ہیں ان کے زبان کے گناہوں کا اللہ بان دیتے ہیں جو آنکھیں دیکھتے ہیں اللہ ان کے کی آنکھوں کے گناہوں کو بانس دیتے ہیں ان کے ذکر فضائل ان کو یاد کرنا سب عبادت ہے آپ لوگوں نے اتنے حادثیث پڑھ چکا ہے تو الحمدللہ یا یہ آخر آخری در سے اس کتاب کا کتاب سب کی ان سی میں سے اس میں چون وہ ستر حدیث جو علیہ السلام کے فضائل میں تھا وہ ختم ہو گیا آج جو ہے اسی کتاب کے آخری حدیث چونکہ اس کتاب میں ستر حدیث مولا علیہ السلام کے کلام بھی ہیں جو مختلف علاقی موضوعات پر ہیں لیکن اس کتاب کا آخری حدیث جو ہے علیہ السلام نے انسانوں کو اور ہمیں یعنی اپنے ایک دوست دار اور مولی ہونے کے حیثیت سے انہیں چاہنے والوں کو تمام امت کو مسلمانوں کو نصیحت فرمایا اور بہت ہی جامع نصیحت ہے اور ہمیں فرماتے ہیں تم جو ہے ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں خود نصیحت بھول جاتے ہیں ان دوسروں کو جو ہے دوسروں کے گناہ زیادہ نظر آتا اپنے گناہ تمہیں چھوٹا نظر آتا ہے اس طرح نے بہت سی طالب تیس پینتیس نصیحتیں فرمایا ہیں میں صرف اس کا عربی چونکہ عربی اردو دونوں لمبا ہو جاتا ہے صرف آخری دس کے نمایاں سے علیہ السلام کی اس کلمات کا اردو ترجمہ جو واج نے کیا ہے اس کا ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں جو کہ اس کتاب کا علیہ السلام کے اخوال کے لحاظ سے بھی آخری حدیث ہے تو جو تعدیس جو ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا دیش کا شروع یہاں سے مولالیہ ہم سب سے مخاطب حق فرماتے ہیں تم اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جو بغیر عمل کے ثواب آخرت کی امید رکھتا ہے طول عمل یعنی لمبی لمبی خواہشات کے ساتھ توبہ کی تمغ کرتا ہے نہیں تو لمبی لمبی کے ساتھ جو ہے توبہ کی تمغہ کرتا ہے دنیا میں پرہیزگاروں والی بات کرتا ہے لیکن عمل جو ہے دنیا پرستوں والا کرتا ہے علی فرماتے ہیں تم ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ حرماتیں ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ اگر دنیا اس سے اس کو اپنے یعنی خود سے اس کو کچھ دیا جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا اگر روکا جائے ہاں توقع ناد نہیں کرتا علی ہیں ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو نعمت اس کو دی جائے اس کا شکر کرنے سے آجی سے جو چیز اس کے لیے کافی ہے اس میں مزید اضافہ چاہتا ہے علی فرماتے ہیں ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ برائی سے منع کرتا ہے لیکن وہ خود اس برائی کو بجا لگتا ہے جو کام خود نہیں کرتا دوسروں کو کرنے کا حکم دیتا ہے علی فرماتیں سالین سالین یعنی نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے یہ بندہ لیکن سالح والا عمل نہیں کرتا علیہ ہمیں فرما دیں تم ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ اگر صالحین سے محبت کرتے ہیں تو ان کا عمل بھی کرو گناہ گاروں میں سے ہوتے ہوئے یہ شاخ وہ گناہ گاروں کو ناپسند کرتا ہے یعنی خود گناہ گاروں کو ناپسند کرتا ہے لیکن وہ گناہ خود کرتے ہیں وہ اپنے لیپ موت کو ناپسند کرتا ہے یعنی اگر بیمار ہو جائے تو ندامت کرتا ہے نظامت, نظامت کرتا جب ت نظارت کرتا ہے جب تندرست ہو جائے تو خوشی خوشی بے حودہ کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو علی فرماتے ہیں ایسا مت کرو انسان خوشی میں بھی بیماری میں بھی ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے تندرستی میں اپنی نفس پر ناس کرتا ہے ہاں جی اپنی پہلوانی دکھاتا ہے جب آزمائے جائے اور بیمار کیا جائے تو نومید ہو جاتا ہے علی فرماتے ہیں تم ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ ہر حال میں اللہ کے شاکر رہو جس چیز کے ملنے کا گمان ہو اس کا نفس اس چیز کی طرف غالب آتا ہے یعنی دنیا کے طلب پہ وہ بہت زیادہ غالب آتا ہے اس کے لیے صبر کوشش کرتا ہے اور جو چیز ثابت ہے جیسے قیامت ہے آخرت ہے موت ہے اس پر اس کا نفس غالب نہیں آتا نہیں اس کی تہری بالکل نہیں کرتا علی حرمد ایسے لوگوں میں سے تو مت ہو جاؤ اپنے گناہوں کے مقابلے میں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرتا ہے ہاں جی اپنے گناہوں کے اس کو جو بہت چھوٹا نظر آتا ہے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو بڑا نظر آتا ہے ماتی بلطی کا تمین جو سو سے نمسل بھیگھا لاحو دوسرے نہ کھلا دو ہی و چسپی اے بے نمسل بگا ہیش نہ دو کھلا لا و چلچسپی ہاں بلطین یہ مثال ہے علی فرماتین اس بندے کی یہ حالت ہے تم ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ اپنے گناہوں کے مقابلے میں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرتا ہے اپنے نفس کے لیے جو ہے عمل سے زیادہ جزا کی امید رکھتا ہے عمل کم جزا کمی زیادہ رکھتے ہیں ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ اگر کوئی بیل بلا یعنی مشیبت بیماری یا تکلیف پریشانیاں اس پر آ جائے تو اشتراری حالت میں دعا کرتا ہے بہت زیادہ پریشان ہو کے تڑپ تڑپ کے ہاں جی جزا فضا کے ساتھ دعا کرتا ہے لیکن جب آرام نصیب ہو جائے تو دعا اور توجہ ہل اللہ سے منہ میں ہو لیتا ہے اور اللہ بھول جاتا ہے اس کو عالی فرماتے ہیں ایسے لوگوں میں سے مت ہو اگر بے نیاز ہو جائے تو سرکش اور دیوانہ ہو جاتا ہے انسان اگر محتاج من ہو جائے تو نومیت اور عقائد سوس ہو جاتا ہے اور خدا سے بدزن ہونے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں میں سہمت ہو جاؤ جب عمل کرے تو کوتاہی کرتا ہے نیک عمل میں جب سوال کرتا ہے تو بڑے زور زور سے سوال کرتا ہے ایسے لوگوں میں سہ مت ہو جاؤ عبرت کی تعریف کرتا ہے اور لوگوں سے بولتا ہے ہمیں واقعات سے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے عبرت لینا چاہیے مگر خود عبرت حاصل نہیں کرتا خود کو جو ہے سو مسائل پیش بھی آ جائیں پھر وہ ان سے سبق نہیں لیتا عبرت حاصل نہیں کرتا اور اپنی اصلاح نہیں کرتا دوسروں کو بعض و نصیحت کرنے میں مبالغہ کرتا ہے مگر خود نصیحت حاصل نہیں کرتا علی فرماتے ہیں ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ دوسروں کے لیے بڑی مخلص اپنے ذات کے ساتھ مخلص نہیں اپنی اصلاح نہیں کرتا بات دلیل کے ساتھ کرتا ہے مگر عمل خوش بھی نہیں کرتا ہاں جی عالی فرماتیں ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ فنا ہونے والی چیزوں میں مقابلہ کرتا ہے مثلا دنیا کی حصول کی چیزوں میں بڑے مقابلہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے شب روز ایک کر کے باقی رہنے والی چیزوں میں سستی کرتے ہیں قیمت قیامت کے حصول اور آخرت کے حصول میں سستی کرتا ہے اس کا اس کو کوئی ضائع ہوتے ہوئے ہاں اسے اس سے معروم اس سے کوئی پرواہ نہیں آخرت کے نفع کو آخرات کے نفع کو نقصان سمجھتے ہیں اور آخرات کے نقصان کو نفع سمجھتا ہے یعنی یہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں آخرات اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تو ایسے لوگوں میں سے ہمت ہو جاؤ موت سے ڈرتا ہے مگر فنا کی طرف جلدی نہیں کرتا موت سے ڈرتا ہے مثلاً موت کی تیاری بالکل نہیں کرتا یعنی تو موت سے ڈرنے کا کیا فائدہ اس بندے کو تو عالی فرماتے ہیں ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ موت سے ڈرتا ہے تو موت کے لیے تیاری کرو آمال شعیح کے دوسروں کے ان گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے جو اس کے اپنے اکثر گناہوں سے کم ہے یعنی دوسروں کے ان گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے جو اس کے اپنے اکثر گناہوں سے کم ہے اور جو ہے اپنی گناہوں کو جو ہے بہت ہی اپنے بڑے بڑے گناہوں کو حخر سمجھتا ہے اپنی عبادات کو زیادہ سمجھتا ہے جبکہ دوسروں کے عبادات کے مقابلے میں کم ہے اپنی عبادات اور دوسروں کے عبادات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا لوگوں پر طن کرتا ہے اپنے نس کی تعریف کرتا ہے ہاں جی اور ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کیونکہ لوگوں کے حد کی حد کا عزت اللہ کو پسند نہیں دولت مندوں کے ساتھ اللّہ لعب کرنا ان کے ساتھ اللّہ العاب کرنا فقیروں کے ساتھ یاد خدا کرنے سے زیادہ اس کو پسند ہے تو اللہ رحمتیں ایسے لوگوں میں سے مت ہو جاؤ انسان کو مومن کو ہمیشہ فخروں کے ساتھ رہنا اس کو زیادہ پسند ہونی چاہیے امیروں کے ساتھ اللہ اللہ میں مصروف رہنے سے اپنی نفس کی منحفات کے خاطر دوسروں کے نقصان کا فیصلہ کرتا ہے جب اسے کہیں فیصلہ کرنا آتا ہے تو اپنی نفس کی منفات کے خاطر دوسروں کے نقصان کا فیصلہ کرتا ہے مگر دوسروں کی منفات کے خاطر اپنے نفس کے نقصان کے فیصلہ نہیں کرتا یعنی خود کو بڑا ہوشیار دکھاتا ہے یعنی دوسروں کے نقصان میں فیصلہ اپنے فائدے میں ہمیشہ کرتا ہے غلط خود حق پر نہ ہو غربی وہ چیز خود کا حق نہ ہو لیکن دوسروں کا حق ہوتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا تو یہ ناانصافی کہتے ہے پیارے نبی نے فرمایا تم اپنے لیے وہی چاہو جو دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے نفس کے لیے چاہتے ہیں یہ مومن کی علامت ہے زان گرامی دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے ہاں لیکن مگر خود گمراہ ہے اور خود گمراہی کے راستے پر چلتا ہے دوسروں سے اپنا حق پورا لیتا ہے جو بھی حق ہو مگر دوسروں کا حق پورا نہیں کرتا دوسروں پر ظلم کرتا اپنے رب کی نافرمانی کے مقابلے میں مخلوق سے تو ڈرتا ہے لیکن مخلوق کو تکلیف پہنچانے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا یعنی مخلوق کو تکلیف دیتے ہوئے مخلوق کو پریشانیاں دیتے ہوئے مخلوق عزتیں دیتے ہوئے اس کو رب سے نہیں ڈرتا اور رب کا رب کے عذاب کا اسے خوف نہیں ہے تو یہ نہیں تو مولانا علیہ السلام نے یہ ساری نصیحتیں ہمیں کی اذان گرامی ان میں سے ایک ایک نصیحت جو ہے بند عموم کو چاہیے اپنے گربان میں جا کے دیکھیں کہ کہیں ان لوگوں میں سے تو میں نہیں ہوں کیا میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کیا میرے ہاں کہ میں دوسروں کے عمل کو حقیر سمجھتا ہوں اور اپنے عمل کو بڑا سمجھتا ہوں ٹائم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آخرت کی صرف بات کرتے ہیں آخرت کے لیے کوئی تیری نہیں کرتا اپنے اندر گربان میں جا کے دیکھیں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں دوسروں سے حق تو لیتا ہوں لیکن حقداروں کا حق نہیں دیتا ہوں میں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہوں کہ دوسروں کو تو نصیحت کرتا ہوں خود اپنے آپ کو غمراہ کر دیتا ہوں اور ہمیشہ اس چیز کا دیکھیں کہ میں ان لوگوں میں سطح نہیں ہو رہا ہوں کہ میں جو ہے پریشانیوں میں خوب جزا فضا کے اللہ کو یاد کرتا ہوں جب اللہ مجھے نعمتیں دے دیتا ہے تو میں اللہ کو بلا دیتا ہوں ہاں جی تو کہیں میں ان لوگوں میں سطح نہیں ہوں کہ میں جو ہے دنیا کے پیچھے گرفتار ہوں اور آخرت بول چکا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ دنیا کو عزیز سمجھتا ہوں اور آخرت کو عقیر سمجھتا ہوں ہاں جی اسی طرح مولا علیہ السلام نے انتہائی جامع اور نصیحت تعمیش کلمات سے ہمیں نوازا ہے ایک نصیت جو ہے ہمارے آخرت کے ذخرۂ ہے اذان گرامی ان میں غور فکر کریں تو یقیناً جو ہے مولا کے کلام جو ہے ہماری ہدایت کا رہنمائی کا سبب بنے گا عزین گرامی قرآن پاک نے اللہ نے فرمایا انسان والوں دوسروں کو سو باتوں سے قائل کریں ہاں جی لیکن جو ہے اپنے گھربان میں جا کے دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتا ہے اس کے اندر اس کے ضمیر اس سے صحیح بات کرتا ہے اس کو سچی رہنمائی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں بلے السان اعلیٰ نفس بشیرہ ولا واقع انسان کا اپنی نفس کے بارے میں خوب آگاہی ہے خوب جانتے ہیں اگرچہ لوگوں کو منوانے کے لیے وہ اس کو عظور خواہی بہانہ اور دلیل پیش کر بھی لیں لیکن اس کے ضمیر اس کو ادر کا انسان وہ اس کو بولتا ہے تم جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے اندر کے انسان اسے صحیح رہنمائی کرتا ہے تو عزاً نگرامی ہمیشہ اچھا کہ ہمارے ظاہر باطن ایک ہو ہم جتنا ظاہر میں اچھا ہو اس سے کہیں زیادہ باطن میں اچھا ہونے چاہیے ہاں جی کیونکہ پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر ایک انسان اس کے ظاہر جو ہے باطن سے زیادہ اچھا ہو یعنی ظاہر میں وہ زیادہ سوالح نظر آ رہا ہے اندر سے اگر وہ ایسا سوالح نہیں ہے تو پیامر فرمائی وہ منافق ہے اور آپ نے فرمائے مومن کو چاہیے اس کا باطن اس کے ظاہر سے بہت زیادہ اچھا ہو ہاں جی بہت زیادہ اچھا ہو یہ مومن کی علامت ہے لہٰذا ان پاک کلمات کو سے ہم اسفادہ کریں اور اپنے اصلاح نفس کی کوشش کریں ان تمام کلمات کو سن کر میں دعا کرتے ہوں پرور عالم ہمیں ان نورانی کلمات کو سن کر ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیع تعافہ فرما یہ اللہ ان ابھی تک جتنے بھی احادیث آہمیت کے فضائل میں مولا کی حضرت میں میرے نازیزوں میں سے جن دن حضرات نے سنے ان سب کو وہ تمام ثواباتہ فرما جس کا پیرے پیارے نبی نے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت میں ہم سب کو تمام ممنات مومن کو پروادگار کر محمد عالم محمد کے دوزاروں میں ہمیں شامل فرما اور دنیا میں ہمیں ان کے دوزاروں میں زمرے میں رہ کر ہمیں دنیا سے جاتے ہوئے ہم سب کو آخر بالخیر ہونے کے توفیعاتہ فرما آمین عرب العالمین